سلت البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاد البلد یہ میں نے نہیں بتا کہ آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے لا اقسم لا اقسم یوم القیامہ لا اقسم بالنفس الوامہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسم یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نے آئی سویئر بائی دا ڈے آف ججمنٹ لیکن ہوتا کہ آئے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا یہ علیحدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومی وغیرہ ہے نہیں تو لا اقسمو میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کون شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ بھی بات نواز ہو جائے گی وانتا اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خوریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خوریزی ہوئی ہے بہت کم منیمم ممرن ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے بعد غیر زیر رہا جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر ٹو ایڈ فو ٹو فائر اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ذمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں داؤ سے البلد و تحلوم و و ما اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چڑھانا پرورش کرنا کتنا بڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلق مل فی کا ہم نے انسان کو محنت مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا یو ہر انسان ان نہ کا دہوں نیلا <فَمُلَاقِي> کا تو میں نے اس وقت بھی ارض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں قیدِ حیات تو بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوفت ہے ہر شخص کے لیے بس ذرا ذرا سا فرق ہے کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخبلی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے کسی جس کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے مشقت ہے لقد خلب نسانت ہی قبض یہاں کوئی بھی اس کمد سے اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے قید حیات غم اصل میں دونوں ایک ہے وہ سے پہلے آدمی غم سے نہیں پائے کیوں لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا بڑھ رہا ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور میں جا کر فملاقی یا یوحل انسان ان ناد نیلا رب کا کدل فملاقی فام ماں منو کیا کتاب اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا تو انسان کے لیے مشقت اور نینک جو ہے اس کا مقدر ہے ببا الدین بما والد نقد خلق ند انسان افیق صب و اللہ یقیرا احد اس محنت تو مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ہیں ان کے تمرد کا حال دیکھو ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے کیا ستم ڈھاتے کیا, کیا بغاوتیں کرتے کیا انسان یہ جی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا یقول و اہلک تو یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا میں نے تو بڑا ڈیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا توارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا, نہیں, نہیں ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے کہ بھائی بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمتوں کی جاچ کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارا نہیں جب دل انسٹیو اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہہ دی جھوٹا تھا نہیں سمجھتا محمد کو سنانے سنی کتنا اخلاقی روپ تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ الگ ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے تو وہ صحیح مارتے تھے میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں میں لٹایا سب و علم یا <أحد> رہو کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقعی تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم ہے الم نجر لہو آئندین <عَيْنَن> کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیسانم وشفتین اور زبان دی اور دو ہوٹ دیے وہ دینا ہوں اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹوں کی دو گاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے دیتی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں ابھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابھری ہوئی ہو یہ جملی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے ندود دودھ آ جائے گا تمہیں جو ہے رضا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی وہ میں نے ایسا کہ جمل لی ہدایت الزیح خالہ کا فسا ہوا وہ لذیذ قد یہ ہدایت تو یہ کہ آیا بچوں اسے معلوم میری رضا کہاں ہے اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے اور پیتا کہیں سے سیکھ کر آیا ہے کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی وہاں دینا ان باہر دونوں مانی آپ ذہن میں رکھیے فلک تھا لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا گھاٹی کون سی ہے بھائی وہ کا جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے فک اور کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے او اتام فی یومن زی یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو قحت کا عالم ہو اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلایا بھوکے کو یتیمن انزا مقربہ اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے بھتیجا ہے جا ہے او مسکینا انزا مطلب یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے سمکان مرحبا دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادائے حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا تو اس گاٹی سے نکلا ہی نہیں اسے ایمان کی کہان نعمت نویسر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا سمجھ رہے میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں اس گندگی کو دور کرو جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا ایلم یوہیل اردبا موت ہا قد الیات لال لقم لا ان المدقین ان مصدقات وا کرز اللہ کرز حسنا۔ جو لاخ و لہم و لہم اجن الکریم ولی نامن یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا انسان تو لاہ کہ وہ ان کے براتی میں عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی استاد تباہ و مزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فلک تحبل اقبا اگر اس گھاتی کو امور کر لیں اور گھاتی کون سی ہے فکورا کا بتین اور یومنزی مسقابطین یتیم انزا مکر متین اور مسکینا سوبر مربا زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیچ ڈالیے ایمان کا سما یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب بیچ ڈالیے سم مکان امن الزین آمن <عَامَنُوا> پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواس و بصبر وہ و بل مرحما یہ مضمونیا آگے آئے ولاسر إِنَّ انسان الفی خسر الزین <عَامَنُوا> آمن و امن سال ہاتھے و تباس او بلحت وہ تواس و بصبر اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد ومل سالے یا ہمارے سالے کے بعد ایمان ہے وہاں تباسی ملحق کے بعد تواسی بصبر ہے یا تواسی بصبر پہلے ہے تواسی بل مرحمہ بعد میں ہے تو اس میں سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں اب وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے سمکان بن الزین منو وتوا سو بل صبر وتوا اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ الام صدیق و شہدا اندر الابل میں المیمنہ یہ ہوں گے میں والے داہنے والے وہ دہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی فا صاب المی ماسابل جمی و صاب ما شمال ماساب شمال فسابقون اصابقون کن تم ازواد تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو آمال نامے دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جو آباد نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے الا ایک را ویسے یمن کا نفظ آتا ہے خوشبختی کے لیے تو یہ خوشبخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ روشٹ اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے یہ فوج اور فلاح تک پہنچ گئے وہ لذین کفرو میں آیا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اصحاب المشامہ وہ ہوں گے کم والے وہ ہوں گے شومی قسمت وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا یہ مشامہ جو ہے یہ ہوں گے کم والے علیہم ناروم منہ ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹے نکل رہی ہیں ایک یہ بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے گو یا کہ جسے دمپخت کہتے ہیں آپ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ مونج لی جائے گی الہ ہند سدا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی توفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے بارک اللہ علی ول کمفرقرانی عظیم و, و نفانی ویا بالآیات والذکر الحکیم